الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى الیک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاه والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى الیک یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ عشق رسالت میرے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے خوبصورت شاندار کلاموں کو اس سلسلے میں ہم شامل کیا کرتے ہیں آپ کے ناتیہ دیوان ہدایت کے بخش سے پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی خوشبویں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمد آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے اعلیٰ حضرت کے شاہکار کلاموں میں سے ایک کلام ہے بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے جو سب سے زیادہ کلام پسند ہے اعلیٰ حضرت کے ان میں سے یہ ایک کلام ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اللہ اکبر محاوروں کا استعمال مشکل الفاظ کو شاندار انداز میں موتیوں کی طرح پرونے کا انداز امامش کو محبت کا شاندار ہے اسلامی بھائی اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے فسہا کہتے ہیں یہ فصیح کی جمع ہے خوش گفتار زبان جن کی زبان دان ہو اچھی اور عمدہ گفتگو کرنے والے فصیح کہتے ہیں فسہا بہت سارے فصیح لوگ اگر جمع ہو جائیں تو یہ فصیح کی جمع فصحا دبے لچے یعنی شرمائے ہوئے ڈرے ہوئے علحضرت امام علیہ الصلوۃ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک کلام کی طرف اشارہ فرمارے رہے ہیں کہ آقا آپ کے دور میں بڑے بڑے فصاحہ تھے اس زبانے میں جیسا میں نے شروع میں ارس کیا کہ فصیح و بلیگ لوگ تھے انٹیلیجچولز تھے اپنے کلام کے گویا مقابلے کیا کرتے تھے مگر آقا آپ کی بارگاہ سے جب کچھ عطا ہوتا ہے آپ کی زبان سے جب کچھ ادا ہے تو یہ وہ بڑے بڑے زبان دان فصیح و بلیغ جن پر خطابت اور شاعری بھی ناس کرتی تھی ان کی زبانیں بھی آپ کے سامنے گم ہو جایا کرتی ایسا لگتا منہ بلکہ یوں لگتا کہ جسم میں جان ہی نہیں ہے اللہ اکبر اور آپ کا کلام سن کر ہزار دشمنی کے باوجود ان کو تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ اس طرح کا کلام نہ کوئی شاعر کر سکتا ہے اور نہ کوئی کاہن کر سکتا ہے بلکہ یہ رب کے رسول ہی کی شان ہو سکتی ہے نبی پاک علی سلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں سب سے فصیح ہو بلیغ عربی ہوں اور جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, عنہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب کے تمام شہروں میں بلیغ دیکھا میرے آکا علی سرت وسلام نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو کہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے اللہ اکبر ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میرے رب نے مجھے بڑے حسین انداز میں ادب یعنی کلام و بیان سکھا دیا اللہ غنی صحابہ اکرام علی بردوان فرماتے کہ جب نبی یہ پاک ہمارے سامنے واض فرماتے تو ہماری آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی دل دہل جاتے بخاری شریف میں ہے کہ مسلمانوں کی چیخیں بلند ہوتی ایسا کلام اللہ نے عطا فرمایا جو گویا دلوں میں اتر جایا کرتا آج بھی حدیث شریف پڑھیں آج بھی پیارے اکال اسرات و اسلام کے مبارک کلاموں کو پڑھیں تو بعض اوقات تو اکلے حیران ہو جاتی ہیں ایک محاورہ تو سنا ہے کہ کوزے میں دریا کو بند کر دینا لیکن نبی پاک کے کلاموں کو سن کر پیارے آکا کی احادیث کو پڑھ کر اور یہ محاورہ بھی بہت چھوٹا ہے میرے آقا نے کوزے میں دریا نہیں بلکہ کوزے میں دنیا کو بند کر کے دکھا دیا ہے چند ہی الفاظ میں بڑی فسی ہو بلیغ بات ارشاد فرماتے جبھی تو فرماتے ہیں تیرے آگے یو ہیں دبے لچے عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان تیرے آگے دبے لچے فسہ رب کے بڑے بڑے تیرے رب کے بڑے بڑے کوئی جان مو میں زبان نہیں, نہیں بل کہ جس بل میں جان نہیں کوئی جان مو میں زبان نہیں نہیں بل کے جس میں جا نہیں ذرا اگلا شعر سنیے تھوڑا سا مشکل ہے مگر شاندار میسج ہے اعلیت لکھتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں اس شعر کا مطلب تو بعد میں سمجھیں گے مگر اس شعر میں الفاظ کی ترتیب تو دیکھیں کیسے موتی پروئے ہوئے ہیں دوبارہ پڑھتا ہوں ذرا سنیے وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی بلک میں اسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں سبحان اللہ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید اس شعر کو اگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علامہ امام اہل سنت نے فرمایا ذل کہتے ہیں پرتو کو سائے کو زمان کہتے ہیں زمانہ اور جہاں کا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ کے بارے میں کیا خوبصورت بات الاذت فرماتے ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ذات باری تعالی ہیں یعنی اللہ نے اپنے نور کے پرتاؤ سے آپ علی سرات کا نور پیدا فرمایا سارے جہاں کو پھر آپ کے نور کے فیض سے پیدا کیا اور سارا جہاں آپ ہی کے لیے تو بنایا گیا آپ ہی کی ملکیت میں سب کچھ ہے چاہے وہ آسماں ہو کہ زمین ہو کوئی بھی زمانہ ہو جب آپ محبوب خدا ٹھہرے مالی کے کون بھی ٹھہرے آلہ حضرت نے اسی بات کو ایک اور خوبصورت شعر میں بیان کیا نا زمین و زما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے, تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے کیا خوبصورت بات اعلی حضرت نے لکھی ہے ذرا دوبارہ سنیے وہی نور حق وہی ضلع رب ہے انہیں سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں wohinoore haq wohi zill se sab hai unhein qasam wohinoore haq wohi zill-e rab hai نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین ہی, کے زمان ہی, نہیں زمان نہیں ملک میں آسمان زمین نہیں کے زمان نہیں اب نبی پاک علیہ سرت و السلام کے خوبصورت سفر سفر معراج کا تذکرہ بھی کیا اور پیارے آقا علیہ اسرات وسلام کی پہنچ کہاں تک ہے میرے آقا کا گزر کہاں تک ہے کس خوبصورت انداز میں بیان کیا امام عشق کو محبت دکھتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اللہ اکبر ذرا شیر کے پہلے مشکل الفاظ کو سمجھ لیجیے لامکان سے مراد یعنی وہ جگہ جس پر مکان کا اطلاق نہ ہوتا ہو اور مکی سے مراد مکان میں رہنے والا سر ارش یعنی عرش کے اوپر. تخت نشین یعنی بیٹھنے والا تخت پر بیٹھنے والا آزازت کتنے پیارے انداز میں نبی یہ پاک کی اس شیر میں نعت بیان کر رہے ہیں کہ لا مکان یعنی وہ جگہ جو مکان سے بالا تر ہے کیونکہ رب کی بارگاہ میں گئے تھے وہاں مکان بھی نہیں تھا وہ جگہ جہد سے بھی پاک تھی میرے آخر وہاں بھی تشریف لے گئے مہراج کی شب تو لا مکان بھی حضور علیہ السلات کی قیام گاہ ہے عرش کے اوپر جلوا گریبی حضور ہی نے فرمائی یہ سارے مکان حضور ہی کے ہیں کیونکہ مقام جسم و جسمانیت کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چونکہ ان چیزوں سے پاک ہے لہذا اس کی ذات بابرکات مکان وغیرہ سے پاک منزا اور مبرہ ہے اللہ غنی کیا خوبصورت انداز میں یعنی یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا کہ نبی یہ پاک کا مرتبہ بہت ارفا آلہ ہے مگر یہ بات ضرور ہے کہ میرے آقا رب کے حبیب ہیں اور رب وہ ہے جو مکان سے بھی پاک ہے اس سب سے اعلی اور عرفہ ہے نبی پاک علیہ کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ رب ہی نے عطا کیا ہے کس شاندار انداز میں رب کی شان بھی بیان کی اور پیارے آکا کا مرتبہ بھی بیان کیا آر لکھتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں وہ لکا کی مکین ہوئے سرشتا نشی ہوئے وہ لکا کی مکین ہوئے سرشتا شی ہوئے وہ نبی ہے جس کہ یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں وہ نبی ہے جس کے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا نہیں اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں, لکھتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سبحان ادنا پہلے ذرا اس شیر کے مشکل معنی کو سمجھ لیجئے سر عرش عرش کے اوپر تخت نشین تخت پر بیٹھنے والا گزر سے مراد آنا جانا ملکوت سے مراد فرشتوں کے رہنے کی جگہ اور ملک سے مراد یہ دنیا سبحان اللہ اب ذرا آئیے آیاں سے مراد کھلا ہونا ظاہر ہونا اب آئیے ذرا اس شیر کا مطلب سمجھتے ہیں آل حضرت امام اہل سنت نے کمال انداز میں اس شعر میں بیان کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کی گزر جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے بظاہر تو آپ مدینے کی گلیوں میں قدم رنجہ فرمایا کرتے مگر جب چاہتے عرش کی سیر بھی کراتے سبحان اللہ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دل فرش پر یعنی آپ ارش پر جانے والے بھی ہیں اور دلوں کے حالات جاننے والے بھی ہیں سبحان اللہ الغر زمین اور آسمان مکان و مکان کوئی ذرہ ایسا نہیں جو آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو اور ہاں ہاں دیکھو تو کہ اللہ تو سب سے بڑا غیب ہے نا دیکھی ہم پر فرشتے غیب ہیں فرشتوں پر رب غیب ہے یعنی فرشتوں نے بھی رب کو نہیں دیکھا مگر جب رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھا دیا تو پھر کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے پھر کون سا غیب باقی رہ جاتا ہے جب ہی تو آلہ حضرت لکھانا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اور یہ دلے فرش پر ہے تیری نظر دیکھیں آلہ حضرت کی کس قدر شاعری میں کبھی قرآن پاک کی آیات یا کبھی حدیثوں کا تذکرہ ہے بخاری شریف میں ایک جگہ میرے آکا علی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا خوشبو بھی مخفی نہیں ہے مجھ سے یعنی نمازوں میں جو خوشبو و خوشو ہوتا یہ تو قلبی کیفیت کا نام ہے نا تو ذرا غور کیجئے کہ دل فرش پر ہے تیری نظر یہ کتنا شاندار اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ آکا جو قلبی کیفیت ہے و خوشو کی آکا فرماتے ہیں وہ بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے گویا دلوں پر گزرنے والے خیالات سے بھی وہ آگاہ ہیں اور گزر کیسی ہے سرے عرش پر تشریف لے جاتے ہیں سبحان اللہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں شاندار انداز میں نبی پاک کے اختیارات اور آپ کے کمالات کا تذکرائے شعر میں سنیے ایمان بھی تازہ کیجئے اور اپنے آقا سے محبت میں مزید اضافہ کیجیے علاج لکھتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھ پہ ایان ہے سر, سر, سر پر ہے تری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر تو مل میں کوش نہیں وہ جو تجھ پہ پے نہیں ملکو تو ملک میں کوشے نہیں وہ جو تجھ پہ پے نہیں اے بھائیوں اگر اس کلام کا سب سے شاندار شیر اور بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے مقبول شعر کون سا ہے تو اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سبحان اللہ کیا پیارے انداز میں اپنے سب کچھ فدا کرنے کی تمنا اعلی حضرت نے اپنے آکال اسرات سے کی ہے کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اللہ اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لے فدا سے مراد قربان ہونا اور یہاں پر بس سے مراد ہے صرف دو جہاں یعنی دونوں جہاں اب اعلی حضرت امام اہل سنت گویا اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں مگر اسی بے بسی میں اپنی وارفتگی کا اپنا سب کچھ قربان کرنے کا انداز بھی کتنا نرالا ہے کہ آکا میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے نام اقدس پر اپنی جان قربان کر دو اور میرے آقا ایک صرف جان ہی آپ کے نام پر قربان کرنا آپ کے شاع شان نہیں سمجھتا میں تو چاہتا ہوں کہ دونوں جہان میں اگر میرا اختیار ہو تو آپ کے نام اقدس پر وہ سب نثار کر دوں اور میرے آقا میرے پیارے نبی آپ کا نام مبارک تو اس قابل ہے کہ کروڑوں جہان ہوں تو اس کو بھی آپ پر نچھاور کر دوں لیکن کروں کیا کہ کروڑوں جہان ہی نہیں ہے اللہ غنی میرے بیچ اسلامی بھائیوں کیا پیارے انداز میں نبی یہ پاک پر اپنا سب کچھ فدا کرنے کی التجا ہے اسی انداز کو شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مستفر خان صاحب نوری نے لکھانا یہ اک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں مجھے مجھے اسلامی بھائیوں جان قربان کرنے کی اور پیارے آکا پر سب کچھ فدا کرنے کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں آج بھی نعرے لگائے جاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ تو بہت اچھا ہے اور واقعی ہمارا سب کچھ نبی یہ پاک پر قربان ہونا چاہیے میری جان قربان میرا مال قربان میرے ماں باپ قربان لیکن الفاظ سے یہ سب کہنا آسان ہے مگر جب زندگی کے معاملات سامنے آتے ہیں جب مال و دولت کمانے کی باری آتی ہے جب گھر کے کچھ معاملات سامنے آتے ہیں تو اس وقت جان قربان کرنے والا بندہ کدھر جاتا ہے جو کہتا ہے, میری میرے آقا پر میری جان قربان ہے وہ نماز کیسے چھوڑ دیتا ہے جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کو نماز کیوں قبول نہیں ہے اس کو نبی پاک کی سنتیں قبول کیوں نہیں ہیں وہ حرام روزی کو چھوڑنا قبول کیوں نہیں کرتا وہ حرام چیزوں کو دیکھنا کیوں نہیں چھوڑتا جو کہتا ہے مجھے یہ رسول میں موت بھی قبول ہے وہ پیارے آقا کے عشق والی زندگی سچے عشق والی زندگی کیوں نہیں گزارتا بڑا زبردست میسج ہے اس میں اعلی حضرت وہ ہستی ہیں جو فرما رہے ہیں تو واقعی ان کی دل کی کیفیت بھی ہے اور انہوں نے پروف کیا ہے ساری زندگی یہ پاک پر قربان کر دی۔ مگر کیا میں اور آپ ایسی زندگی جی رہے ہیں آئیے اس شعر کو دوبارہ سنیے اور ان دلی کیفیتات کے ساتھ سنیے کہ یا رسول اللہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مال و دولت سامنے ہو یا کوئی ایسا معاملہ سامنے ہو جس کے سامنے آپ کا حکم آ گیا تو آقا وہ سب کچھ قربان کر دوں گا کیونکہ میں آپ کا سچا غلام ہوں اللہ کرے یہ جذبہ مجھے بھی نصیب ہو اور آپ کو بھی نصیب ہو جائے امام محبت لکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کرو تیر نام نہ جب سے جا دو جہاں فدا کرتے نام فدا نہ نب سے جا دو جہاں فدا دو جہاں جہاس بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں بھائیوں اب وقت ہوا ہے اترے کلام کا اور واقعی یہ جو مکتا ہے یہ ساری دنیا میں مشہور و معروف مکتا اس مکتے کے پیچھے بڑا شاندار پس منظر ہے میں نے کلام کے شروع میں کہا تھا کہ ایک ریاست نان پارا اور اس نان پارا ریاست کے نواب کے لیے آپ کی بارگاہ میں ارض کیا گیا تھا کہ حضور اس کی شان میں کچھ اشار لکھ دیں آلہ حضرت نے کلام تو کمال کا لکھا مگر اس کے مکتے میں کیا شاندار ہمیں میسج دیا اور یہ آلادی کا کمال ہے کہ پوری بات اپنے شیر میں کس طرح جوڑ کر لائے فرماتے کروں مدح اہلے دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں ذرا اس کے بشیل الفاظ کے معنی سمجھ لیں یہاں مدحا سے مراد تعریف ہے دول سے مراد اہلے دول سے مراد یعنی دولت والے دول کہتے ہیں دولت کو بلا سے مراد مصیبت ہے گدا سے مراد منگتا ہے اور کریم سے مراد کرم کرنے والا یہاں پیارے آکال اسلام کی طرف اشارہ ہے پارا یعنی ٹکڑا اور نان سے مراد روٹی ہے ذرا غور کیجئے ریاست نان پارا کے نواب کے لیے کہا گیا تھا نا مدا کرنے کی تو ان ساری چیزوں کو اپنے شیر میں کیسے لے آئے کہ میں یعنی اعلی ہیں رضا میں پیسے والوں کی مدا کروں پڑے اس بلا میں میری بلا یہ محاورہ ہے کہ میری بلا اس میں پڑ جائے میں اس کام میں کیسے جا سکتا ہوں میرا تو جوتا بھی اس طرف نہیں جانا کیوں؟ کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں تو اپنے آکا کا غلام ہوں نا اور میرا دین پارا نہ نہیں میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کو لے کر دنیا داروں کے پاس جاتا رہوں اور دین کو دوں. کمپرومائز کر لوں اللہ غنی رہتی میسج ہے میرے میٹھے ہمارا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیں یہاں بالخصوص میں بھی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ارے یارب اس ملک میں آگے اب رہنا پڑتا ہے کیا کریں بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ایسے معاشرے میں سب چلتا ہے میرا دین پارا نہیں آضرت کے اس شعر کو سمجھیے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں جو چند سکوں کو دیکھ کر چند روٹ جن پیسوں کو دیکھ کر تھوڑے مال کو دیکھ کر اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں میرے پاس بہت ساری مثالیں اور میرے اشارے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں سوچئے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پہ ہے نہ نہیں ہمارا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دین ہی بیچ دیں کمپرومائز کر لیں کسی ملک کے ویزا کے لیے کسی ملک کے پاسپورٹ کے لیے کسی شہر میں رہنے کے لیے کسی نوکری کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہم اپنے دین کو بیچ دیں گے اس میں کمپرومائز کر لیں گے کدھر گئی نبی یہ پاگل اس کی غلامی خدا کی اس میسج کو یاد رکھیے گا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور انہی کریم آکا نے محشر کے دن ہمارے کام آنا ہے جس نے دنیا میں انہیں ناراض کر لیا وہ محشر میں کیسے ان کے دامن کو تھامے گا یہاں اس غلامی کا مجھے اور آپ کو پروف دینا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی آلہ حضرت نے کسی دنیا دار کی مداح نہ کی قلم بھی اٹھایا تو اپنے آک علی سرۃسلام کی شان بیان کی اور کس شاندار انداز میں بیان کی شاعر لکھتا ہے نا کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں کروں مدح اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے ہے نہیں کرو مد گئے لے دو رضا پڑے اس بلا میں میرے بلا کرو مد لے دو رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپری کا میرا دین پاپ تین نہیں میں گدا ہوں اپری کا میرا دین پاپ نہ وہ کمان حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں یہ پھول خواب سے دور ہے یہی نہیں کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو بار بار سننے کو جی چاہتا ہے کیا بات ہے اس کلام کی اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے کلاموں کی صحیح چاشنی اور صحیح روح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوارو تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے سط سچا عاشق رسول بنائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے رگمات رضا میں ایک اور کلام اعلی حضرت لے کر حاضر ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم